بس اللہ و رحمۃ اللہ صحمۃ علیہ وحمۃ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح الروشب الحمد البعن الوشب باقی طام سامی برادران گرامی خارن سب کچھ مسلم واقف سلامت کرتے ہیں سلسلہ دس کتاب شریف میں سے درخت نمبر چار سو اٹھتر ابلیگ ہے شروع سے لے گا ابھی تک کہ درست کی تعداد ایک سو بیس کا ہاں درس نمبر ایک سو بیس اہم ارواز بھی کے پہلے سے یعنی ملک الجبار میں ہے اس میں سے لا یعنی اللہ نمبر چھیالس یعنی لا اللہ ادد اخلق ہی وزین تعارش ہی ورضہ نفشی ومداد داد کلمات تو کل کے دس ناولوں کو وارضا ہی اور ومداد کلمات میں سے لفظ مداد کے بارے میں تھوڑا توجہ دیا تھا تو آج جو ہے اسی مداد, مداد کلماتی یہ آخری جو جملہ ہے وہ مداد کلماتی اس کے بارے میں مفسرین نے کلمات کی توضیح کیا ہے کافی جو ہے اس پر تھوڑا سا بھاشا میں چلائیں گے تو وہ مدعت و مدادِ کلماتی اندر چار سو اور لیگ ایک سو بیس کو کہ وہ مداد کلماتی اس مقدس کلم کی توضیحات میں ہیں تو وہ میداد میں لفظ میداد کا معنی جو ہے مختلف معنی کل کے درس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا تو میداد جو ہے ایک تو سیاہی کے معنی میں بھی کیا ہے اور روشنائی جس کے معنی سیاہی ہے اور کھاد ترز اور مت قلم کے معنی قلم کو روشنائی میں لگانا یعنی سیاہی میں لگانا روشنائی میں ڈالنا ڈبو نے سیاہی میں یہ معنی کیا ہے اور ہم کتنے مت کا اصل معنیٰ لمبائی میں کھینچنے اور بڑھانے کے اسی سے عرصۂ دراز کو بھی مدت کہتے ہیں یہ مثال یہ توجی دیا تھا اور اس کا ایک معنی شاہی کے معنی میں ہے ہاں جی یہ آپ لوگوں کو بتا دیں شاہی کے معنی میں اور مت المت کے ایک مدد کرنے کے معنی میں جیسے مدد جیشہ بھی مدد ان امدد الجیش بھی مدد یعنی کیا ہے لشکر کو مدد دینا کمک کو بیچنا اس معنی میں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے قرآن پاک میں جو ہے سیاہی کے معنی میں ہی ولبا یم امباد ہی سب عط افرین ماں نفدت تو اس میں بھی جو ہے یم ہو میں یہ مد جو ہے باد سبرین ماں فطرت کی علومات ہو تو اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے باہر میں اس میں بھی مداد کا معنیٰ جو ہے شاہی کے معنی میں کیا ہے تو آخر جو ہے خلاصہ اس کا یہ نکالا تھا کہ یہاں دعا میں ہاں جی مداد کا معنی روشنائی یعنی شاہی مراد ہے یہاں دعا میں اور انہوں نے مداد کی کئی معنی کیا لیکن یہاں دعا میں مداد سے وہ کلماتی دادی والے دعا کے آخر میں تو مداد سے مراد جو ہے روشنائی یعنی شاہی مراد ہے اب آگے آگے اور مداد ہے کالمات ہی یعنی کلمات سے کیا مراد ہے تو کلمات کہتے ہیں کالی اس کا اس کے مفرد کالی یہ جو مکالمات ہیں اس کے معنی لفظ کے معنی میں بھی ہے نمبر دو بات نمبر تین مضمون نمبر چار پیراگراف نمبر پانچ تقریر نمبر چھ کلیمن و کلمات اس کی جمع کلمن و کلمات ہے یہ پانچ معنی کیا ہے لفظ کلیمتن کی لفظ بات مضمون پیراگراف تقریر یہ معنی کیا ہے اس کی جمع کلمن بھی آتا ہے کلمات بھی آتا ہے ہاں جی تو اضرائے و مداد ہے کلمات ہی تو یہ اسی کلی کی جمع ہے القاموس و س جدید نامی میں کلیمتن کے یہ پانچ معنی جو ہے میں ذکر کہ اس کلمات کی مختلف اور مف نمبر جو محرط راغب میں کلمت ان کے متعدد معنی بیان کیے ہیں نمبر ایک جو ہے جو ہے قول حضرت نمبر ایک جو ہے جو ہے ہاں جی کول جیسے حضرت عدم کے بارے میں ذکر ہوا یعنی پہلا قول جو ہے فتلق پہلا معنی کہتے ہیں کلمات سے مراد قول کے معنی میں پہلا معنی قول ہاں جی پہلا معنی جو ہے قول کے معنی میں جیسے حضرت آدم ہن جی کے بارے میں آیا کہ فتح اقدم رب کلمات یعنی اس سے جو ہے اللہ تعالی نے آدم حسن اللہ تعالی سے کچھ کلمات سیکھے یعنی کچھ دعائیں یعنی ایک دعیہ کلمہ سیکھا دعایہ قول سیکھا اللہ سے تو اس سے بعد نے لکھا رب المن حسن والد دعا ہے بعض میں جو ہے تفصیرِ درمنسم لکھا بحق محمدن ہاں جی جو ہے الطاخر علی ایسے کوئی دعا لکھا ہے پنجن باقی کے وسیع کا بی لکھا بی سن سن بھی لکھا بیاق محمد والن و فاطمہ حسن و حسن اللہ نے جو آدم نے کلمہ اللہ سے جو کلمہ سکھا ہے وہ بھی مرا لیا ہے بھارت دونوں صوتوں میں وہ قول کے معنی میں ہاں جی تو ایک معنی جو ہے کلمات کا قول ہو گیا جیسے اس دعا میں جو ہے اس کلم فتح اللہ کا آدمِ رب کلمات سے مراد آدم نے اپنے رب سے کچھ کالمات سیکھے تو اس سے مراد دعا ہے رب نظلم حسن بعض مفسرین نے یہ دعا مراد لیا تو یہ قول ہوا نمبر دو آیت ہاں اور آیت اس طرح اس حدم واضح طلّہ ابراہیم رب و بالماتین خاطہ محمہ میں بات نے کہا ہے کہ لہاشی اللّتی امتان اللّہ اس میں جو ہے کچھ اش اس میں قول سے مراد جو ہے افعال ہے کچھ امتیاز کچھ چیزیں ہیں اشیاء کے معنی میں یعنی وہ اشیاء وہ چیزیں ہیں جس کے دراصل اللہ نے امتحان ابراہیم کو آزماشن لیا تو بھی کلمات سے مرت یہاں قول نہیں ہے یہاں کلمات سے مرد کچھ اشیا ہیں ہاں جی اور تیسرا جو ہے کلمہ سے جو ہے کلمہ توحید لا اللہ بھی مراد ہے نے کلمہ سے مراد اس کے معنی نمبر چارج اور آیت و تم مت کالی متربی کا ہوا العدلا سورہ انعام عائد نمبر ایک میں ہے تو یہاں پر کہتی مبارک دو آیت میں تم مت کالی متربی کا میں فلکالمتح القازیہ یہاں کالمہ سے مراد جو ہے فیصلہ ہے حکم فیصلے کے معنی میں حکم اور فیصلے کے معنی میں کلمت تم مت کالیم تیر رب کا کالمہ پورا ہو گیا ملا تیر رب کا حکم فیصلہ پورا ہو گیا ڈن ہو گیا تو حقول و قاضیتین تو ذمہ کلم برحاست جملے کو حکم فیصلے کو کلمہ کہا جاتا سوان کا نظالکمہ قالن اور حیال خواہ و قول کی شکل میں ہو خواہ فعل عمل کی شکل میں ہو وبا شاب شد اس صدق سے توثیف کے لحاظ و قال و قول ستکن و فعلسکن رب میں سچا قول اور سچا عمل دونوں کے لیے جو ہے لفظ صدق استعمال ہوتی ہے تو ایک چوتھا معنیٰ یہ ہوا وہ قول بے معنی جو ہیں۔ ہاں جی حکم ان ساری کلمہ بے معنی حکم فیصلہ اس معنی میں اور کلمات ہی پانچواں معنی کلمات ہی یعنی حجت برہان کے معنی میں بھی آتا ہے دلیل برحان یعنی اس دلیل کو آ جس کو دوسرا توڑ نہ سکے جس کا منطقی صلاح میں جس کے جو شعلہ قبرہ بدیات ہیں ہم بدیہات یعنی ناقابل انکار ہیں تو اس کو برہان کہا جاتا ہے جس کو توڑ نہ سکے حجت اور برحان کلمات کے معنی میں جیسے قرآن و یوحی کل حق کا بے کلمات یعنی بے حجر ہی اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتے ہیں اپنے برحان اور دلیل کے ذریعے سے ایسے دلیل جس کو کوئی توڑ نہیں سکتے اور تمہارے پرورزگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں یعنی کلمہ بھی قضیہ میں قزیہ یعنی فیصلہ یہ تجمہ اوپر کے پورا جملتا مت کلمہ تو سے محرادات یہ سب محردات راخب کی عبارت ہیں اور اس کے تجمہ اور دوبارہ لکھ رہے ہیں یعنی اور تمہارے پرویدگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں یعنی تم مت کلم و ربقہ والا اس جملے کے انہوں نے تجمہ کیا ہے اور اردو میں تو اس آیت میں جو ہے کلمہ بیمانی قضیہ یعنی فیصلے کے ہیں چنانچہ ہر قضیہ یعنی فیصلہ کو خواہ وہ قولی ہو یا فیلی ہو کلمہ کہہ سکتے ہیں اور اسے صدق کے ساتھ متصف کرنا اس لیے کہ قول اور فعل دونوں صدق کے ساتھ متصف ہوتے ہیں سچا قول بھی ہوتا ہے سچا فعل بھی ہوتا ہے اس وجہ سے اور آیت وہ حق الحق کا اپنے فرمان سے حق و قائم رکھے علامہ میں اس میں کلمات و دلائل ثابتہ بنائے وہ مضبوط برحان و دلائل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب نے کفار خلاف کے خلاف مسلمانوں کے لیے سلطان مبین یعنی زبردست دلیل کی حیثیت سے قائم کیا قرآن پاک میں جو دلائل ہیں قرآن خود کے اپنی حقانیت کی دلیل تو وہ سارے نے اس سے کلمات سے مرد برحان دلیل مضبوط دلیل ناقابل شکست دلیل کو بھی کلمات کا تعریف کیا ہو تو یہ محردات راغب جو کلمے کے بارے میں محلدات راغب نامی قرآن لغت کی تحقیقات جو ہیں آپ کو بتا دیا اور شرۂ کہافیات نمبر ایک سو نو کلاکان البہر مداد لکلمات ربی اس میں بھی لفظ مداد استعمال ہوا ہیں ہاں جی تو علی المات کے لفظ بھی استعمال ہو اس میں مداد علی کلمات کلمات بھی استعمال ہوئے مداد بھی استعمال ہوا تو یہاں دعا میں گیا تھا وہ مدادِ کلمات ہیں تو اللہ نفی البہر قبل عنطن بھد کلمات و رب ولوج سورہ کا قیاد نمبر دو اسحاط کے ذیل میں جو ہے قرآن لغات جو اسلام ساری جو انہوں نے نیٹ ویگ سائٹ کھولا ہے اس میں ہاں جی وہ کھولا ہوا ہے اے پہ جو ہے انہوں نے اسلام جو ہے سر پہ انہوں نے اس کی توجہ یوں کیا ہر کلمات کے یہاں پر جو ہے اس ایپ پر انہوں نے جو ہے کلمات کے معنی لکھے ہیں اسلام پہ اے پر جو جی کلمات کے معنی لکھا ہے کلمات سے مراد اس کے کام یعنی اللہ تعالیٰ کے کام کمالات اور عجائب قدرت اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے کام بھی کمالات بھی عجائب قدرت و حکمت ہیں اس میں اس آج میں جو کلمات آیا ہیں یہ مراد ہے اور اس حادث کا تجمہ یہ ہے کل جو میں ربی اللہ سمندر اور یہ پوری سمندر شاہی بن جائیں لیکلمات رب میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے اللہ نافید البہر تو ضرور یہ جی سمندر کا پانی جو ہے ختم ہو جائے گا قابل سیاہی کی صورت میں قبل ان تن بھدا کلمات ربی قبل سے کہ اللہ کے یہ کلمات ختم ہو جائیں ولاو جی نبی میں مدد آغاز چم اس کے برابر اور جو ہے سیاہی لے کے آ جائیں اس پانی کو اور ڈبل بھی کر دیں وہ بھی لے کے ختم ہو جائیں گے پانی لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو جائیں گے دنیا میں یعنی جتنے پانی ہیں سات سمندر ہیں ہاں جی دنیا کا جو ہے پچہتر فیصد حصہ جو ہے پانی ہے یہ سب سیاہی بن جائیں اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے اللہ حکمت اس کو ڈبل کرے پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے وہ صحیح ختم ہوگا اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اور اسی طرح سورہ سرعمان قیاد نمبر ستائیس کے ذیل میں حاشہ نمبر اڑتالیس پر کلمات کی تفسیر انہوں نے یوں کیا ولا فرضمین شجرت نغلام والبرمد و ممبات یہ سب بتا فرمال ثقت کلمات اللہ ان العال حکیب یہ سرعل عمان کی ہے اس میں بھی یہ لفظ میداد میں آیا ہے کلمات بھی ہے ابھی سابقہ آیت میں جو سر کہ تھی اس میں اللہ نے فرمایا اللہ کی کلمات کو لکھنے کے لیے یہ موجودہ سمندر ہے بار اس کو ڈبل کر دیں تو ابھی ختم ہوگا نہیں ہوگا ان ابھی بات والے اس آیت میں سر العمان کی آیت نمبر استائج اس میں فرماتے ہیں اگر یہ ساری دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں لو ان ماحل ارزمین شجرت ان اغلام اس زمین میں جتنے بھی درختان ہیں وہ سب قلم بن جائیں والبہ یا دو ممبات ہے اور یہ سارے سمندر جو ہے پانی بن جائیں اس کو ساتھ سمندر سے اور اضافہ کریں یعنی اس کے پانی اس ساتھ گناہ اور بڑھا دیں پھر بھی ما نفدت کلمات اللہ اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے ان اللہ عظیم بے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والی ذات تو یہاں انہوں نے ترجمہ جو کتاب میں کیا یوں کیا یہاں تک کہ جو ہیں زمین میں جتنے بھی دراخ ہیں اگر وہ سب سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن دواتیائی بن جائیں جس میں سات اور سمندر بھی شامل ہو جائیں تب بھی اللہ کی باتیں یعنی کلمات ختم نہیں ہو سکتی یعنی یا تب بھی اللہ کی کلمات کی حکایت جو نقل کرنا ختم نہیں ہوگی حقیقتاً اللہ زبندس طاقت والے انعزوں کا کی ترجمہ کیا اور عزت والا اور گہری مسلاتوں اور حکمتوں کے مطابق سمجھ بوجھ کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا حکیم کا تجمہ کیا تو اس آیت میں جو ہیں اللہ کی باتوں یعنی بالدار باتوں سے مراد یعنی کالمات سے مراد اس سب میں کالمات سے مراد اس کے تخلیقی کام اور اس کی قدرت و حکمت کے کرشم ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کائنات میں چیزیں خلق کھے ہیں اور کرتے رہیں گے وہ سب مراد اس کی تخلیقی کام اور اس کی قدرت و اللہ کی حکمت کے کرشمے مراد ہے وہ ہاں جی یہ دنیا میں جتنے پانی وہ سب اللہ کے جو قدرت کے داستان اللہ کی قدرت کے جو ہیں باتیں اللہ کی حکمت کے کرشمے اور قدرت کے قسمیں اور اللہ کے کام لکھتے چلیں یہ سب پانی ختم ہو جائے گا ساتھ گنا اور بڑا خوش ختم ہوگا لیکن سمندر کا پانی ختم نہیں ہوگا تو یہ مضمون جو ہے اس سے اس سے ذرا مختلف الفاظ میں اس کی کتاب میں لکھتے ہیں محرداد راغب میں جی سرکہ عائد نمبر ایک سو نو میں بھی بیان ہوا جو کہ نقل ہو چکے پہلے ابھی ہم اسی صفحے پر بظاہر ایک شخص یہ گمان کرے گا کہ شاید اس قول میں مبالغہ ہے ہاں جی وہ سات سمندر کے ختم ہو جائیں اس کو سات گنا زیادہ کریں ختم ہو جائیں لیکن اللہ کی قلمہ ختم نہیں ہوئے مبالغہ ہے کوئی سمجھیں لیکن اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو محسوس ہوگا کہ درخت اس میں ذرا برابر مبالغہ نہیں ہے ہاں علم ذرا جتنے قلم اس زمین کے درختوں سے بن سکتے ہیں اور جتنے روشن شیا زمین کے موجود سمندر اور ویسے ہی سات سمندر ساتھ مزید سمندر فرام کر سکتے ہیں ان سے اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کی تخلیق کے سارے قسمیں سارے قسمیں تو در کی شاید موجودات عالم کی مکمد فہرست بھی نہیں لکھی جا سکتی یہ سب سے آئی ختم ہو جائیں موجودہ عالم کی تفصیلات تو شعر ان کی فہرست بھی نہیں لکھی جا سکتی تنہائی زمین پر جتنی موجودات پائی جاتے ہیں انہیں کا شمار مشکل کو جا کے اس عطا کائنات کے ساری موجودات ضبط تحریر میں لائی جا سکیں تو یہ انہوں نے جو ہے ویب سائٹ ہے اسلام تین سو پہ سر العمان کے عیات کے ذریعے یہ توضیحات دیا ہے اور انشاءاللہ شاء دست دس میں اس کے مزید آگے کلمات کی توضحات چلے گی کیونکہ یہ دعا ومیداد کلمات والی دعا قرآن روش ہے بہت ہی عظیم جو ہے دعا بہت ہی اس کی بڑی اہمیت ہے